ونومنو به ونتوقل ولے ونعوذ باللہ من شرور عنصو سنام من سیعات عمالنا من یعده اللہ فلا مدل له ومن یدلل فلا خادی له ونشاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ ونشاد ان محمدن عبدہ امبادلہ مستقیم سراتی ویر مغدوبے ال صد اللہ کریم شاہیم و الحمد للہ رب آمین. السلام علیکم میں پناہ چاہتا ہوں رب العزت سے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 اور ہوا سے غزب غصہ اور شہوت پیدا ہوتی ہے اب حرص اور بخل حرص کی بیوی ہے حسد اور بخل کی بیوی ہے کیما گھسا کی بیوی ہے تکبر اور پھر شاونت جو ہے ان کی ان کی مدد کرتی ہے یہ چار انصر جن میں چار لوگ ہیں پھر شام کے چار پرندے ہیں عقل دل دماغ اور روح یہ وہ دنیا میں آ کر یہ مردہ ہو جاتے ہیں پھر ان کو اس راشیل کی ضرورت ہوتی ہے ان چار ترنگوں کو شریعت کا پانی ملتا ہے اور تریکت کی ہوا ملتی ہے تو یہ پھر ایک آمال کی کھیتیاں پودے پیدا ہو جاتے ہیں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 اپنی آپ پر سنوار جاتا ہے اس میں نفس سے ہوتا ہے دوسرا نفس سے مطمئن اور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 تو وہ تو ہمیں اتنا دھوکھا نہیں دے سکتا منافق جو ہے وہ جتنا دھوکھا اس لیے منافق کی پہچان میں اللہ نے بہت سی آگے منافق کا پہچاننا جو ہے وہ بہت مشکل ہے شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ان کھیتیوں کو برباد کرتا ہے آم کی کھیتیوں کو تو شیطان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 تیسرے آسمان میں اس کا نام مرتقی تھا چوتھے آسمان میں اس کا نام عارف تھا پانچویں آسمان میں اس کا نام ولی تھا یہ ترقی کے مناظر طے کرتا گیا چھٹے آسمان میں اس کا نام عزاظیم تھا اور ساتویں آسمان میں یعنی کا نام لو محسوز میں اڈلی اس کا تو جو لو محسوس والی لکھائی ہے وہ والد بادل جس پر تو یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ مارا گیا ہے بات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 عبادت کا سجدہ جو ہے وہ حرام ہے اس وقت بھی حرام تھا اس وقت بھی حرام ہے یہ تو ہر انبیاء انیا والسلام کی شریعت میں عبادت کا سجدہ جو ہے یہ حرام چلا آیا ہے بعض انبیاء میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جس طرح آغر یوسف علیہ السلام کو کیا گیا تو اس وقت اللہ نے سجدہ تعظیم کا اسے حکم دیا سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے کہا کہ میں تیری عبادت تو کرتا ہوں تیری تعظیم تو کرتا ہوں لیکن اس کو میں سجدہ نہیں کرتا اس بے وکوش کی عقل جو ماری ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ تو تھا وہ اللہ کی تعظیم فلم حکم تھی حکم کی تعظیم کیونکہ یوں تو بندہ دعویٰ کر دیتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں فلاں کی تعظیم کرتا ہوں تو جب حکم آتا ہے پھر بندہ پرکھا جاتا ہے اس لیے حضرت علی کرم اللہ اور کا قول ہے کہ جو یخ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر وہ حکم نہیں مانتا تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے نئی کی طرح کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ جو تھا تازیم فی الحکم اللہ کی تھی اللہ نے جو فرمایا اس کو سیکھ کر تو اس دن حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ میں آدم علیہ السلام کو سیکھ یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ کی بے تعظیمی کر رہا ہوں وہ تو دعوت ہے وہ ہے نا تعظیم کا تو اس میں مارا گیا شیطان نے در اللہ تبارک و تعالی کو معروضات پیش کی کہ تم نے مجھے اس کے سبب جو مارا ہے مجھے بھی اختیار دے میں اس سے کچھ اپنا بدلا تو لوں اللہ نے فرمایا تو مان تو اس نے کہا مجھے جب مردے اٹھائے جائیں ایک تو وہاں تک مولت دے دیں اللہ نے فرمایا تجھے مولت ہے مرنے تک نس کا اولا تک پہلے وہ مولت تمہیں نہیں ملتی اس کو یہ تھا کہ میں موت کی سختی سے بچ جاؤں جانتا تو تھا نا مراد اسے یہ مولت نہ ملی مت دام تک اسے مولت ملی پھر کہنے لگا یا اللہ اللہ نے فرمایا تو جو کچھ مانگتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں لیکن میرے بندوں پر تیرا اختیار نہیں چلے گا اس نے کہا یہ اللہ پاک میرا تیری اذان ہے کوئی میری بھی اذان ہو اللہ نے فرمایا یہ داگے بازے جو ہیں یہ سب تیری اذان ہے دانے بازے جو ہیں یہ تیری اذان ہے جو اللہ پاک میرا میری مسجد اللہ نے فرمایا بازار جو ہے یہ تیری مسجد ہے یا اللہ پاک میرا تیرا قرآن ہے میرا قرآن اللہ نے فرمایا جھوٹے فسانے جو ہیں یہ تیرا قرآن ہے جو آج کل ڈرامے ٹی وی جو میں دیکھتے ہیں یہ سارا تیرا قرآن ہے تو یا اللہ پاک میرا مسجد بازار مسجد ہو گئی تو پھر اس نے آگ کی یا اللہ میرا گھر کون سا ہے اللہ نے فرمایا ہمام تیرا گھر ہے یا اللہ تیرے کاسب ہیں اتنا تیرے نبی ہیں نبی سارے تیرے کاسب ہیں تو میرے کاص اللہ نے فرمایا جا داہ حساب کرنے والے فال پانے والے یہ سب جو ہیں یہ تیرے کاسٹ ہیں پھر وہ پریشان ہو گیا جو ابھی تو مجھ میں کمی ہے میں اتنا حملہ نہیں کر سکوں گا سواری ٹکندے پر سوار ہوگا یہ شیطان کی سون جو ہے سن یہ دل پر رکھی ہوئی ہے پھر اللہ نے فرمایا تو پون کی طرح بندوں میں گزرتا رہے گا پھر بھی ناکافی پریشان ہوا یا اللہ رکھا میرا مجھے مزید کوئی فتنے دے پھر اس کو عورتوں کا فتنہ دیا گیا پھر یہ ناچنے لگ گیا کہ اب مجھے کافی نہیں آخری فتنہ جو ہے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 کھولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان بھوکوں کے پاس اکثر عورتیں جاتی ہیں حساب کرانے کے لیے اتنا مرگ نہیں جاتے میرے پاس کچھ عورتیں ہیں حساب کا میں نے یہ تو حرام ہے تو اللہ کا شکر ہے کوئی تعلق دار عورت پھر آپ مشہور ہو گیا ایک دوسرے کو روکتی گئی اس کا شکر اللہ نے میں یہ کرتا ہوں کہ کوئی عورت مجھے مرچ میں آتی نہیں حساب کرانے کے یہ اللہ مجھے محفوظ رکھتا ہے تو یہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا اور عمرا کو بہت دیکھا اور بہشت میں شکرا اور مساکین کو بروپ دے کر یہ ہم امیر ہونے کی خواہش کرتے ہیں ارے ایمان کی خواہش کر دو خدا کی قسم جو امیرت دل کی ہنایت دین میں ملتی ہے وہ پیسے میں نہیں ملتی دنیا بندے کو غنی نہیں کرتی غنی کر پیا ہے تو دین کرتا ہے حمایت اسی اس لیے ساجل ہے مرتب کون ہے کہ بزرگ کی عقل است ناما سال تمام گی دل است ناما مال رمایا غنی اسے کہہ دو جو دل کا غنی ہے اور اب بزرگ اسے کہے جو عقل مند ہے بڑے سان والے کو بھی بزرگ مت کہہ بے وقوف ہے سفید ریش ہے تو اس کو ہی بزرگ میری طرح کہہ دے کہ جی یہ سفید ریش آدمی ہے بزرگی عقل عتنا بسال تمگری دل عست نام تو دل کی حنایت جو ہے یہ حاصل اس لیے میں یہی کہتا کہ امیر بیرس میں نہیں تھے اپنے فرمایا میں نے بہت شو اور مساکین دیکھے اس سے معلوم ہوتا ہے امیر بھی اس میں ہوں گے لیکن تھوڑ اب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا بادشاہ تھے دو بادشاہ دنیا کے مسلمان ہوئے ہیں اور دو کافر یہ سلمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں اور سکندر دل کرن یہ مسلمان دو بادشاہ ہوئے ہیں اور دو کافر ہوئے ہیں بخت نصر اور نمرود دو کافر دنیا کے پورے بادشاہ ہوئے اور دو مسلمان جو ہیں یہ دنیا کے پورے بادشاہ ہوئے ہیں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 صحابہ میں سے آپ بھی امید تھے صحابہ میں سے سب کے بعد حضرت عبد الرحمان بن اوف جائیں گے تو مسلمانوں یہ فتنہ جو جھوٹے پیر جو ہیں یہ فتنہ اتنا گڑا ہوا ہے ایک بندہ آیا ایسے کامتا تھا جھٹکے کھاتا تھا پاگلوں کی طرح پوچھا بھی کیا اس نے کہا میں گیا بھوپے کے پاس اس نے حساب کیا اس نے کہا تیری بیوی نے تیرے ساتھ تاویز کیا تو میں نے آ کر بے بیوکوشی دیکھو بھائی کچھ عقل سیکھو ایمان سیکھو ارے کسی بلی نے حساب کیا تھا ایمان سیکھو کیوں ہم اتنا بے دین ہو گئے اپنے ایمان کو کھو بیٹھے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 پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میرے علی شاہ سے فخر فرماتے تھے فرماتے تھے میں فکری کہتا ہوں کہ میں ہنفی اور سنری ہوں ہمارا مطلب یہی چلا آ رہا ہے ہنفی اور سمنی یہ بریلوی لوگ جو اٹھے ہیں ان میں اتنا جہل بد عمل لوگ جتنا اس جماعت میں ہیں کیونکہ علماء نے انہیں جنت خیالی جنت دے دی ہے میں ایک تقریب مجھے ستار پر دعوت تھی تو مجھ سے پہلے ایک عالم اٹھا اس نے کہا بھائی جتنے تم آئے بیٹھے ہو تم تو سارے بہشتی ہو کیونکہ تم نے قرآن مجید چون لیا تم پر تو بحث لازم ہو گیا وہ نعرے لگانے لگ گئے تو ان لوگوں نے ہمیں بحث بہشتی بنا, بنا کر آمال سے بریلوی لوگوں کو دور کر دیا نتیجہ کیا نکلا مجھے کہتے ہیں اب بریلوی ان کے خلاف ہیں میں نے کہا بریلوی جو ہیں آج کل ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے احمد رضا خان سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ بات آپ زیر نشین کر لینا کہ جس ولی سے کسی ولی سے بھی کسی کا تعلق بن جائے وہ غلام سب ولیوں کا ہوگا بولے شریف ولی سرکار کا تعلق ہے تو احمد رضا خان کا بھی غلام ہوگا سے شریف والے کا بھی غلام ہوگا سا حتہ کو تمام ولیوں کا ایک ولی کی گستاخی کرے گا تو گولڈے شریف علی سرکاروں سے در سے بگا دیں گے جب ولی ایک ہیں تو ولی والے بھی ایک ہوتے ہیں تو یہ بریوی جماعت ان کو خیالی بہستی بنا دیا آمال کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ مسلم جو ہے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 وہی بدے دیکھتے ہیں کہ آئے حدیث بنے ہوئے ہیں یہی بریلوی مرزائیوں میں دیا یہی بریلوی بدعمل تھا اس کو سزا ملی دیوبند چپ کر کے تقریب درس سو زور کی بات بھی نہ کرتے تھے کچھ نہ تھے ہم ان کو دیکھتے تھے پہلے پہلے جب اٹھے اس بریلوی نے دیوبند کو بڑھایا گولڈ شریف والی سرکار ان کو کہتے تھے ہر دیکھ کا چنچا دیو بندو کو اس نے بڑھایا بد عمل بریلوی نے نام لحاظ بریلوی نے جس کا عام ادرزا سے کوئی تعلق نہیں تھا علمائے حق سے کوئی تعلق نہیں تھا آم کی کوئی ضرورت نہیں ہے بدوبہ نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آشرک ہے کا سب سے عشق کا دعویٰ ایک بہت بزرگ عبادت کرتے کرتے آتش نے آواز دی تو مانگ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 بھی یہی تفسیر میں لکھا ہے کہ سواد آدم ہے حق ایک بندہ حق والا ہے تو وہی حضرت عمر کتاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک حبشی دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے قلیل لوگوں میں کر دے ایسی دعا مانگ رہا ہے آپ وہاں سے گزرے حبشی کو لے گئے چاہش یہ کیسی دعا کو مانگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑے لوگوں میں ڈال دے ارے پانچ ارب میں کافر ارے ایک ارب مسلمان ہے ابھی بھی منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ یہ کچھ کم ہو جائیں جائے کیا میرے قرآن مجید میں آپ نے نہیں بڑھا اللہ نے فرمایا میں کلیم میں نے بات یہ شکر میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں تو آپ نے ماتھا چونک لیا تو سواد اعظم پھر تمہارا مانا جو سواد اعظم کا ہے وہ بھی غلط ہے اس میں بھی تم صادق نہیں ہو بریڈمی اب ویاس کادری والا یہ تیر قادری والا یہ سلیم قادری والا یہ نورانی والا علی پور جلوس نکلے گا نورانی صاحب والوں کا جلوس ہو گیا در کادری صاحب واپس میں گالی دینے لگ گئے نہ تم ایک ہو نہ تمہارے قائے دیکھ ہیں خدا کی قسم ولی بھی ایک ہوتے ہیں ولی والے بھی ایک ہوتے ہیں اس لیے ہمارا مسلک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو دوست یارم دوست دارم چار یارم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت سلیم مذہب حنفیہ دارم ملا حضرت خلیم دوست دارم چار یارم یا سب یارم اور زیر سا ہر بلی یہ ہمارا مسلک ہے تو آپ ٹکڑے پھر ہو گئے تم کہتے ہو سواد ارے دیوبند جو ہیں پھر بھی تمہارا نام بہار وہ جمہوریت رانت وہ بھی پانچ چھ ممبر بنا جاتے ہیں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 ہم اس سٹی پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول بچا سکتا ہے آپ ہمیں نہیں بچا سکتے کیونکہ ہم جو خلاف ہیں وہ ایٹم والوں کے خلاف ہیں اسلے والے حکومت کے خلاف ہے فوج کے خلاف ہے تو ہمیں تو آپ کیا بچا سکتے ہیں آپ تو آپ اپنے کو نہیں بچا سکتے ہمیں تو جو بات کرتے ہیں عوام کے فائدے کے لیے نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جماعت اتنا بیوقوف نہیں ہے ہم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 ہم علی پور بیٹھے تھے تو کٹا باغ سے ٹانگ بچے کی چار سالہ پانچ سال بچے کی ٹانگ لے کر بہار آ گیا تو لوگ اندر گئے تو بچہ مرا پڑا ہے اب اس کی چان بین ہو گئی اخبارس مل گئے ان سے پوچھا گیا گور سے کہ یہ تو کا ایک بندے نے کہا اس کو فلا عورت اٹھا کر جا لے جا رہی تھی تو اب عورت کو پکڑا دیا تو اس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 تقریب کیا ہے اس نے کہ میں فخر سے یہ محسوس کرتا ہوں میں نے اور افغانستان کے عورتوں کو بے نکاب کر دیا ہے اور ہر گھر میں میں نے ٹی رکھی ہے اور پھر میں یہ فخر سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں وہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں دوبارہ لڑکیاں ہماری تعلیم پڑھ رہی ہے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 عورت کا ننگا ہونا تو یہ اس نے اب جھوٹے قاصر عام ہو گئے علماء سو عام ہو گئے حکومت ان کی ہو گئی اب عوام کو صحیح معانیت جو ہے جب تک لوگ سوترا کے ہاتھ میں رہے تو لوگوں میں ایمان تھا غیرت تھی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 روزے دے رکھے خوش نے انتصاری ذکر ازکار اللہ نے فرمایا موسلام سب کچھ ت نے اپنے لیے کیا یا اللہ پاک میرا تیرے لیے کیا کروں اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ کر کہ میرے دشمن کو دشمن سمجھے اور میرے دوست کو دوست سمجھ کہ میرے لیے آئی بادہ تیرے اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ بہت نیک ہوگا اللہ فرشتے کو فرمائے گا اس کے نام آئے امال کو دیکھ کیا ہے یا اللہ پاک میرا اس کے نام آئے مال میں آپ تو جانتے ہو تم تو جانتے ہو بہتر سب نیکیاں ہی ہی نیکیاں ہیں ہی نیکی ہی. کوئی برائی اس کے نام آئے امال میں ہے ہی نہیں ائے گا میں یہ نہیں دیکھتا اس کے نام امال میں یہ دیکھ کے اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا عرض کرے گا یا اللہ پاک بہرا یہ نہیں ہے اللہ فرمائے گا اٹھا اس کو جہنم میں پھینک دے مسلمان یہی بات ہم نے نہ رہی جب تک ہم اللہ کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے ہم بچ نہیں سکتے ان کے منصوبے سے نہیں بچ سکتے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 تمہید باندھنے کے لیے آپ کو کے دماغ صاف کرنے کے لیے کچھ باتیں بتائیں جن کی وضاحت بہت بہت ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو موضوع کو سیمنٹ دینے کے لیے تھوڑی تھوڑی بات کرنی پڑتی ہے ایک ایک بات کی وضاحت کی جائے تو پھر ٹائم اسی میں خرچ ہو جائے گا تو میں اب اپنے جو قرآن مسجد کی تلاوت کی ہے سرکاتا تاریخی سراط المستقیمہ سراط الزینا انتا الہم انت پڑھتے ہیں آپ ہر نماز میں کیس کے معنی کا پتا ہے آپ کو یا لا اللہ, اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو یا لا مجھے اپنا سیدھا راستہ دکھا دے ن لوگوں کا جن تو نے انعام کیا انعام والے لوگ یا اللہ انعام والے لوگ کون ہیں تیرے انعام اللہ ہو من نبی میرے انعام والے لوگ پہلا پہلا نبیوں کا نبی ہیں صدی تین پھر صدی و شہادا شہید و سوال ہی لوگ ولی اللہ یہ میرے چار شرکے ہیں ان والا راستہ مجھ سے مانگو غیر المدوب الہم وین مجھ سے غزب کے ہوئے لوگوں والا راستہ مت مانگو اور دعالین مغدوب گزب کے ہوئے اور دعالین دوبراہ لوگ جو ہیں اب تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ مغدوب لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں مغدوب کون ہے ہیں؟ یہودین اور دعالمین ہیں نسارا خاص طور سے اللہ نے کافروں پہ رستے سے روکا لیکن زیادہ تر ہر نماز میں بار بار اللہ سے ہم یہ استدا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہود اور نسارا والا رستہ مت دکھا انسان مانتے ہیں یہ تو نماز میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں آپ پانچ ٹائم سنتوں میں بھی یہی پڑھتے ہیں نفلوں میں بھی لیکن آپ نے سوچا نہیں کہ یہ مغلوب لوگ کون ہیں اور گمراہ لوگ کون ہیں کیا ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے تو مغدوب حضب کیے ہوئے پہلا نمبر اللہ کا حضب کیے ہوئے یہ یونیوری لوگ ہیں اور دعال ان میں ہیں نسارا ذریع دماغ کھول کر مجھے بتانا کہ پسند جو ہے مقدم ہوتی ہے راستہ یا کوئی فیل تول عملی تو یہ بعد میں آتا ہے آپ کوئی کپڑا خرید کرتے ہیں ایمان سے توڑو پسند پہلے کریں گے خرید بعد میں کریں گے کوئی بھی کام ہو ذریع سوچنا اس میں پسند مقدم, مقدم ہوتی ہے تو اگر تم راستہ سے بچتے ہو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 اور پھر اپنے آپ کو ہمیں شراط مستقیم والا بھی کہہ رہے ہیں یہ دو زدے ہیں ارے خدا کی قسم مسلمان کی پسند اور کافر کی پسند ایک نہیں ہو سکتی اسلام کی پسند اور کفر کی پسند ایک نہیں ہو سکتی اسلام کا راستہ اور کفر کا راستہ ایک نہیں ہو سکتا کافر کا راستہ اور مسلمان کا راستہ ایک نہیں ہو سکتا یہ جدا ہے جداں ہے دو رد جس دن رات آپس میں جد ہے نہیں ہو سکتے یہ دو زداں جمع نہیں ہو سکتی بشر المناسقین ابحم عذاب ندیم محبوب منافق کو میرے درد عذاب کی سزا بشارت دے دے یا نامناسب کون ہے اللہ نے فرمایا اللہ دینا یتاہ فر نل کافری وہ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں کافروں کو اپنا دوست, دوست, دوست سمجھتے ہیں تو یہ عورت کا فتنہ جو آج کل بہت ترقی پر ہے میں ایک باحثیت مسلمان میں سوال کرتا ہوں کہ فارض واجب اور سنت موقدہ میں ہمیں چھٹی ہے کوئی کہتا ہے چھٹی دے اتنا تو اپنا دین کے احکام تو قبل تو جبھی آکام ہی تمام حکم کو قبول کریں گے یہ ہمارا ایمان ہے ایمان سے کہو سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں چلتا ہے ہوا پر اڑتا ہے اس نے میری سنت کو ترک کیا مارو اس کے منہ پر جوتیاں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں سننا تو مقدع چھوڑ دو گے تو دین ہم سے نکل جائے گا ارے یہ کون سا دین ہے کہ واجب نہ ہو تو پھر دین کہاں رہتا ہے ارے یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ پردہ واجب ہے یا نہیں ہے بے اس میں ہے کسی کو شک تو پھر واجب یہ کہاں گیا پھر بتر بھی نہ پڑھا کرو ارے بتر کزا ہو جائے اس کی ادا ہے خدا کی قسم پردہ ایسا واجب ہے کہ یہ قزا ہو جائے تو ادا ہے بھی نہیں سوائے توبہ کے تو مسلمان اس وقت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 کہ بہر ہونے کا ایک واقعہ بھی سنا دوں پہلے بھی شاید میں نے سنایا ہے یا نہیں سنایا دوبارہ دوہرا دوں کہ ایک سخی صحابی اور ایک انصاری دون کو دوستی تھی سخی صحابی جہاد کو چلا گیا تو انصاری صاحب کے ذمے صحابی کے ذمے لگا گیا کہ میرے گھر سودے لے کر خرید اسروت کر کے دے دینا تو وہ دیتا رہا کھت کٹا کر اڑو چودہ رکھ لیتا تھا بیوی اٹھا کر لے جاتی تھی ایک دوست نے دروازہ کھت کٹایا تو بی بی ساتھ کھڑی تھی اس نے ہاتھ نکال کر صحابی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شام رکھتا ہے ارے صحابی گھوڑی کا غبار ہم تو شیطان سے بھی بکتریں پھر ہم عورت کے قریب جائیں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 کہ میں نے ایسا کیا اس نے کہا اس کا بھی قصور ہے وہ توں نے ہاتھ باہر کیوں نکالا جب اسلام تیری آواز باہر نہیں جانے دیتا تو نے ہاتھ کیوں نکالا وہ <سؤال> گیا اس کے گھر پوچھا وہ پہاڑوں میں نکل گیا ہے جاتا ہے تو سے مار مار کر چھوڑا ہوا ہے ماں کا اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا اللہ پاک میرا مجھے معاف کر دے میں نے اپنے سختی بھائی کی خیانت کی ہے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 ہونے لگا کہاں بھی جیسے کہ عرض کی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے معاف کر دیا اور معافی کی دعا مانگی تو اوپر آیت اترائی معافی کی اللہ نے معاف کر دیا یہ عورت کا جو اسلام اس کو آغاز کو باہر نکالنا پسند نہیں کرتا یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صحابی نہیں بچ سکا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 ایمان سے جان کا دشمن اتنا برا نہیں ہوتا جو عزت اور ایمان کا دشمن ہے اس لیے کافر کو ماں بولے کتے سے تعبیر دیتا ہوں کہ دعا مانگو یا اللہ بولا کتا ہمیں کاپ لے کافر سے محفوظ رکھنا کہ وہ جان لے لے یہ ایمان لے لے گا جو جاگا ہوا ہے اگر لوٹا کون جاتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے تکری ایسی کر کر کے سلا دیا قوم کو کہ اب یہودی جو ہے وہ ناج کر فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو عورتوں کو بے نقاب کر دیا ان کو ٹی وی دے دی فلاں اپنے فوہش کی وہ تعریف کر رہا ہے بشکر یہ میرا کارنامہ ہے جو پہلے نہیں کر سکا ارے کافر تو خود نہیں کر سکتا حضرت آدم سے لے جا کر مثال ہے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 تو ایمان سے حضرت آدم سے لے کر جو پہلے سن چکے ہیں غور سے سنیں اور جو نہیں سن چکے اس پر غور کریں کہ وہ کیوں پیسے دیتا ہے یار پیسے لگانا ہے اسے اللہ فرماتا ہے سچ تم ہاسنا تم تسو تمہاری اچھائی ان کا دکھ ہے تمہاری ترقی ان کی بربادی ہے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 ان کو بیس روپے مار کر میں واپس اب میرے رشتے دار انتظار میں ہوتے کہ ابھی یہ چلانا یا ابھی جرمانہ انہیں کیا پتا کہ یہ کیا کرایا چھوٹا سا بچہ تھا مجھے خیال تھا یہ میں نے نہیں کرنا اللہ کا آسرا ہم کرنا ہے تو حضرت آدم سے لے کر تاریخ کی اوراک پلٹے اور توجہ سے بات سن لیں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 یہ کس کے حکمران ہیں جو یہودیوں کے سوروں کے غلام ہیں اور ہمارے حاکم ہیں ظالم ہم انہیں حاکم نہیں مانتے ہم حاکم اس کو مانتے ہیں جو خدا رسول کو حاکم مانتا باقی سب ہم کو میں ان کو یہ یہودیوں کا ٹو تو, تو مانتا ہوں یہودیوں کا غلام تو مانتا ہوں ارے ظالم ڈاکو تو مانتا ہوں ان سے تو ڈاکو بھی بہادر ہے کہ ایک کلاشن کو بالادستی میں چلا جاتا ہے اور ان کے پاس آئٹم اور میزائل رکھے ہیں یہ عوام پر ظلم کر رہے ہیں یہ کون سی بہادری ہے ارے بہادر وہ ہے جو اپنی بہادری حکومت اپنی بہادری کا مظاہرہ بیرون ملک کرے جو بیرون ملک چوہے کی طرح آ رہے اور عوام کے آگے شیر کی طرح آ رہے وہ حاکم تو نہیں ڈاکو اور ظالم ہو سکتا ہے جو نحتی عوام پر ظلم برسائے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے ارے میں ان کو یہودی ٹکوں تو کہہ سکتا ہوں حاکم نہیں کہہ سکتا شرم کرو کوئی دلی سے دلی حکومت ایسی نہیں آئے آئی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 لاکھوں بندے مرائے ابھی بھی فوج مزاحمت سے پھر رہی ہے وہاں پتہ نہیں یہ کس نسل کے دلے ہیں تعلیم نے دلہ بنا دیا کس نسل کے بے غیر ہیں ارے غیر ملکی فوج اندر بھی پھر رہی ہے جو حضرت آدم سے کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ کسی دلی حکومت نے یہ برداشت کیا ہو اور اپنوں کو مرا بھی ہی رہے ہیں ارے خود تو مارتے رہے ہیں غیر ان سے نہیں مرائے یہ سابت کرو سالم عوام تم سے سے بہت طاقتورہ ہے تم نے عوام کے لیے اتنا دس لاکھ فوج رکھی ہے تم سے تو دا ڈاکو بھی بہادر ہے ایک کڑا سنکوپ لے کر بستی میں چلا جاتا ہے مارنا چاہتے ہو تو خود مارو ظالم غیروں سے مراتے ہو اتنا بحشت کہ تمہیں خود مارنے سے تمہارا جی ٹھنڈا نہیں ہوتا اب بیس سال لگ گئے اور پاکستان پر بیس گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا تب بھی یہ کیسی حاصل نہ ہوتی ارے اس یہودی کو تعلیم اتنا مثبت اثرات دے رہی ہے کہ وہ نوے ارب ڈالر کی بجائے کھرباں ڈالر جو دے اسے تعلیم مثبت کہ یہ ایسے دلے پیدا کر رہی ہے تعلیم کہ اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور اپنی مائیں بہنوں کی بےزتی بھی کرا رہے ہیں ارے جو آپس میں نہیں چھوڑتے وہ مسلمانوں کی اور دو کو چھوڑ رہے ہیں؟ قوم کی بیٹیاں حکومت کی بیٹیاں مگر حکومت ہو ظالم ویسی درندہ بولے کتے داؤں اپنی کو بےجتی بھی کر کسی ملک میں دیکھو یہ دو ملک ایسے دلے نکلے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے کوئی ملک برداشت نہیں کرتا اس بات کو پتہ نہیں یہ کیسی نسل ہے کہ دندنا پھر رہے ہیں اور غیروں سے مرا بھی رہے ہیں دوسرا ایمان سے اپنی تہذیب بغیر فرماتے تھے اپنی بولی بول مسلمان تین باتیں ایک کر لی دو اور کرتا ٹائم ختم ہوتا ہے پونے چار تک مستحد ٹائم جا رہا ہے اور بدقسمتی سے آپ ایک عالم کی تقریر سے محروم ہو کر مجھ جیسے ان پڑھ بندے کی تاریخ تقریر سننا پڑتی ہے آپ کو کہ وہ چیز شہر رات شام کو وہاں سے فارغ ہوئے نہیں آ سکے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 صوی صاحب خان صاحب میاں صاحب سردار صاحب مولانا چور ڈاکو کنجر ہر ایک کا تخل علیحدہ ہے ایمان سے کو ہے نہیں ہے کسی کنجر کو سوفی صاحب کہو گے کسی دلے کو حضرت صاحب کہو گے مولانا کہو مجھے کہتا ہے سار کا مانا جناب میں نے کہا جا کنجر کو جناب کہہ دے کوئی کہے گا جناب کنجر کو اگر تم سار کا مانا دلّا کہتے ہو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 یاد رکھنا سر کا مانا کیا ہے اللہ بے غیرت جسے نہ دین کی غیرت ہو نہ بیٹی کی غیرت ہو وہ ہے سر کتنا گندا الفاظ ہے پھر مسلمانوں آپ کے اور ہماری دادی نانیاں مستورات لکھی جاتی تھی عزت ایک ہے پوچھو کوئی بڑے بیٹھوں مستورات بعد میں خواتین خاتون جنت سے تعلق تھا لکھی جاتی تھی ارے کیوں اتنا تیل ہم خراب ہو گئے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 ارے کیسا گندا الفاظ ہے لیڈی کیا آپ یہودن کو لیڈی نہیں کہہ سکتے کنجری کو نہیں کہہ سکتے مجھے کہنے لگا میرا پیر پروفیسر ہے میں کہ چل تجھے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں ارے بے بکو یہ انگریزی لگ ہے کنجری کا بیٹا ڈی ایس پی نہیں بن سکتا ہم نے خود علی پور میں آ لگا تھا مجھے دوست کہنے لگا وہ پیسے بہت لیتا تھا ڈی ایس پی تھا میں نے کہا یار تیسے اتنا کیوں لیتا ہے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 یہ شوکیس ہے شوکیس کیس سودے کٹ ڈھانپ دیتا ہے ڈبل روٹی باہر سے نظرتی ہے لڑکا بھی ٹیڈی ہے اور لڑکی بھی ٹیڈی ڈی جہاں ماں لیڈیا اس نے کون سا بندے کا بیٹا پیدا کرنا اس نے پیدا بھی ٹیڈی کرنے ہے سارا معاشرہ اجڑا پڑ ہے دیکھ کر رونا آتا ہے جس کو دیکھو چھوٹا چولا شوکیس ارے شوکیس کیس سودے کو تو ڈھانپ دیتا ہے ڈبل روٹی باہر سے نظر آتی ہے اللہ تو ایمان سے میرا دل ہے نا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 لڑکیاں سب کو دی ایک گز کی سلوار آ گئی اب یہاں سے وہ پتہ نہیں بٹن شٹن رکھا ہے جب میں بہن کو کیسے روکوں گا وہ بھی ٹی بنے گی تو وہ سارا لیڈی ٹی اور ٹیڈی میں اجڑ رہا ہے ہمارا اس لیے سور میں نے کہا تو نے اپنی تعلیم کے ذریعے مکر کے ذریعے بگاڑا ہے ہم نے مسلمانوں تمہیں آگاہ کرنا ہے کہ مولوی ہوتاؤ کو متصل بالقول اسلح آہان عوام ہوتی ہے اصلاح اعمال اور حکومت ہوتی ہے اصلاح معاملات اصلاح احوال مولوی یہ کہہ سکتا ہے نماز فرد ہے مولوی ہے حکم متصل بال وہ ہے حکم متصل بالقوا اور حکم حکومت ہے حکم متصل بالقوا کو فل عمل اسلح معاملات پر احوال اعمال کتابیں ہوتا ہے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 اب مولوی جو ہے وہ اصلاح اعمال کے ہوتا ہے اصلاح اعمال اصلاح معاملات کے ہوتی ہے عوام جو ہے معاملات میں حکومت کے ہے اور محکوم حاکم کو نقل کرتا ہے مغلوب غالب کو نقل کرتا ہے ارے ظلموں قوموں کو دماغ نہ بگاڑو مولوی جو خراب ہے عوام خراب ہے کہ محتاجی بندے کو مملوک کر دیتی ہے اور معاشی محتاجی بڑی محتاجی ہے اور مملوک اپنے مالک کو نقل کرتا ہے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 کیونکہ عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز خاں کہا گیا ہے ارے باہر جنہوں نے فتوحات کی ہیں خالد بن ولی صلاح الدین یوبی ان کے نام روشن ہیں ایمان سے کسی کا ایسے ایسے سور کا کسی نام پڑا ہے روشنی میں جو اس نے عوام پر ظلم کیا ارے عوام ہے چونٹی حکومت کے آگے عوام ہے چونٹی ارے چونٹی کو پیڑ سے لگے کر میں یہاں اکثر کروں تو سلامتی بے وقوف سے خدا کی پناہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے دوسرا معاملہ قطرے کا ہے میرے پاس اخبار رکھا ہے ایک علی پور کے بیان دیا اخبار نے دس بچوں کو پولو ہو گیا انہوں نے لکھا کہ ہم باقاعدگی سے قطرے پلاتے رہے پھر بھی دس بچوں کو پولو ہو گیا وہ تو مجھے اخبار کو ہو گیا ایک اخبار سے دیرے کا ہے وہاں انہوں نے لکھا اخبار نے ماں باپ کے بیان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 ایمان کی قسم جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو دم دن دنا کہہ دو کہ ظالمو تم ایمان بیچ رہے ہو تمہارے بچے لگ نہیں سکتے <سلام> مسلمان خدا کا قانون بتاتا ہوں بلا تاج دل و سنت اللہ تحویلا بلا تاج دل و تبدیلا ارے معمول میرا کوئی قانون تبدیل بھی نہیں ہوتا اور بدلتا بھی نہیں کیا مت <سلام> مسلمان یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب باطل انتہا کو یا عذاب آتا ہے یا ہدایت پورا عالم کفر اس وقت زور لگا رہے اللہ ہمارا سب پر قادر ہے حالات باطل انتہا کو ہے یا عذاب آنے والا ہے یا ہدایت آنے والی ہے یہ <تصفح> <تصفح> نہیں لگ سکتے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ پیسے برباد کر رہے ہیں اور اپنا ایمان دے رہے ہیں مسلمانوں جتنا بھی ہو سکے اگر خدا سے تعلق بنانا ہے تو بیٹی بچے کو سکول سے نکال لو قطرے مت پلاؤ ٹی وی گھر میں مت رکھو دیکھو اپنے بچوں کو خدا سے سپرد کر دو اپنے آپ کو خدا سے سپرد کر دو پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے پل پول نہ جی کالج سن جان کوڑے प्रोफेसर ने रहन नहीं देना ओठ मान कुडे, पुल ना जाई कालज, सुन लै तू अन जान कुड़े छलीम कुरान सोने अंग्रेजी गल ना पावी तो सेंदल पावी बुरका रही मैं मूद गजन भी नहीं चाहता सानू इमरान कुड़े पुल पुल खे ना जाई कॉलेज वो सुन लू नैन कुड़े वाल खुले जे वेड़े अंदर सूरज प्या शरम शान बतूल नी बहना तेन प्यास जहमदा है पक्का वीजा कॉलेज जो पढ़ान कुड़े पुल पुल खे ना जाई कॉलेज सुन लू अनजान कुरे रिज कमाना मरदा दम तू ना बैठ कंप्यूटर ला पाउडर शैंपो कजन नूल न बैठ स्कूट कॉलेज द्ड दे खेड़ा इन वे शैतान कुड़े पुल पुले खे ना जाई कॉलेज हो सुन ल तू अन कुड़े टंग सिखाव नचन आखन मीना बजारे सा मुस्लिम कौम गई कल एक ना बनी इथों रब आ बसरी एले ना बनान कुड़े पुल पुल खे ना जाई कॉलेज सुन लोन जान कुड़े मास्टर ते कहर तू से प्रोफेसर छाया विच बिठा गए तैनू रोड़ कियमान कुड़े पुल पुल खे ना जाई कालज वो सुन ले तू अन जान कुड़े ज दिता ने इंगलिश वाला तंग ते साड़ी दे एरे जाखार में साड़ी फिरंगी देखार डालर पिछे ईमान वेच दे इन वडे मरवान कुड़े पुल पुल खे ना जाई कालज हो सुन ल तू अन जान कुड़े بگیڑا باہر جلوس جو کڈے تے نارے لائے آزادی دے اندر سی محفوظ بکری ہوں دن آ جائے بربادی چرواہے من بیٹھی دشمن بھل گی ڈالر جدوں کمان کڑے پل پولی کھے نہ جائی کالج سن لے تو انجان کڑے عزت شرم حیا دہنا دینو قرآن اج کل تیر مل کی بن جا ماں سلطان تپی تری گود بھی تی اجی عمران کور پولی پولی کھی نہ جائی کالج وہ سن لو انجان کور باپ ڈیڈی تے ماں ہے لیڈی اولاد جمے ہن ٹی ڈاؤنی نہ واسطہ رب ددل سوچ دیا کڑے پل پولی کھے نہ جائی کالج سن ان جان کڑے وہ جد تک نہ گئے کالج پروفیسر تو سائ آزاد آئے دہا دی, دی سوگا جد تک نہ گئے سا کالج وہ یورپ تو سائ آزاد کوئی مذہب نہیں کسی دا सलामेड़ा तो पाया फी बने गुलामे ओथे हराम सब हला हलाल भी हरा में बंदर दब उलाद डर वन दिता मकामे वह डिग्रिया ने मिलिया آدم دے دے وہ بٹھاؤ جا کے تسی اپنی غیرت تو ہو گئے خالی خدی کر گیا پرواز جد تک نہ گئے سا کالج یورپ تو سا آزاد این لیا خود دی سوگات جد تک نہ گئے کالج یورپ تو سائ آزاد ساڈا دھرم رہا نہ باقی ہن بھرم لٹ گیا اے مدنی سرکار دساتوں اج کرم اٹھ گیا اے مکہ مدینہ نہ سونا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 لوگ جد تک نہ یورپ تو سا دے کالج تو سب کہ ملیا وکلو خالی سر سید نے پڑھایا انہ لی دسیا التاف حالی وڈیا کرنا گالی بچیا ہوئے غیر تو بٹھائی عزت دی جو سگا ڈالر تو کر لے کالج دی بات جد تک نہ گئے سا کالج یورپ تو سا آزاد ان دین لٹ لیا لہد سگا تد تک نہ گئے سا کالج ہورپ تو سا ازا دے شیا وہ بھی سنی کالج ہے سب دِن منی منی دسور चादर नी लंदन खतर पीर मुन्नी बचिया न मोलवीवी पावे वाह भी सुनी किया कबाड़ा वाहवा कॉलेज दया ही बात जद तक न गए सा कॉलेज यूरोप तो साजा दे دین لٹ لہدی سوگا جد تک نہ گئے سالج سا یورپ تو سائ آزاد حکمے خدا سانو تڈے لائی شفا قرآن ساڈی گل و پی گئی انگلش اج ڈالر پچھے تیار اصا قسم لائی ہے رکھا گھر قرآن یا سی دبا کے پڑھ دے گئی جانے حکم موت دا پہ دے واہ واہ قدر واہ مسلم ملے سکالر کیتا مذہب تو جئے آزاد منگتے دے آ ڈالر کالج دی کیا ہی بات جد تک نہ گئے سا کالج ہیو رپ تزا د जेड़ा वी आई पी दा चक्कर, है दीन कु टकर जो यूरोप इंगलिश देका लिया ते बा नहीं मन दे हुक्म खुदा नालर दर दिता जो मास ने तोहफे दिखा ही बा جد تک نہ گئے سا کالج یورپ تو دین لٹ لے سائ آزادی نٹ لیا سوگا جد تک نہ گئے سا کالج یورپ تو سائ آزاد کالج تو بنی آئے سی ڈی سی تے مجسٹریٹ اتو ہی چیف جسٹس ریڈر پیسے لئی چوٹھ بولے کالج تے بیٹھا کرسی مظلوم بیٹھا ہٹے جہ چکا گندا فیصلے دے تریباں خون چوسے آپ تاندہ سیبے पैसा जकात फंडदा इना ते तिले समेटे माड़ी दई न पजेरो इना दे वाकि कमाइया आदम दे पुत्रा ने ते बैठ लुटिया जद माल दुखरा ने لندن ویز لکے تو آزاد کون لگیاں کالج کی جد تک نہ گئے کالج یورپ تو سائیں آزاد اے دین لیا لہد دی سوگات جد تک نہ گئے س کالج یورپ تو سائیں آزاد لیڈیز کے لیے علیحدہ पर दे दा इंतजाम इस दावी सुन लो भाइयों हमें दस न मकामे खामंद खो तबाह दुकानदार तो हम कला में खामंद तो फकत पर दे اے حیج انتظامے ہوا چال تیری مسلیہ کیسا تو تمکحرام کیسا طریقہ تری ہو سوہنا کالج انامے جو جو پڑھایا ماسٹر علم سارا الہدے ہو دو نئے کالج دی کیا ہی بات جد تک نہ گئے سا کالج ہو ہیورپ تو سائزا دے دین لٹ لیا لہدات جد تک نہ گئے سالج یورپ تو سا آزاد کالج نے سنت کاری وہ دورپی نزام او تری کا وڈا کرو قوم نو گلام دوٹی ہے بارہ کنٹے اے فیکٹری انتظام بائی سو تنخل نظام گریباں دچا مکان ہے آپ بھی نہیں آزاد ہے یہ غلام محکوم در محکوم ہوئی کوم دکان ہے دری کا واہ کالج دی بات جد تک نہ گئے سکالج یورپ تو سائ آزادی آئی این لے آئی دی لہذ دی سوگا تد تک نہ گئے سکالج یورپ تو سا آزاد عورت نو باہر کڈنا یورپ دک اش حقوق نسواں دن بگیاڑ گھر محفوظ بکری اٹھی میرے اشتہاری حق جو سن رب رسول عورت چڈے وسارے بے قابو ہو چرواہے تو آ گئی اے وازار باہر نکل کے واڑ ہو گئی زلیل خوری دفتر ہوٹل ڈی وو پیسی اج ہو گئی اے شکار پیسے خاطر اج عزت تار تار ماسٹر دے ہو جی دی تلیم دیار گیر کے لئے روپیے کالج کی کیا ہی بات جد تک نہ گئے سا کالج یورپ تو سائ ازا دے ہن دین لٹ لیا لہاد دی, دی سوگا تد تک نہ گئے سا کالج कलजने दिता बैंडसिया कम भी संभाल तुसी आपे बाकी खेडो क्रिकट जेडे ने माजे साजे हाकी फुटबाल भी नाले पे खेडो ताशे जुआ लगाओ पारा माड़े नु लुट के बन जाओ राजे मूवी बनाओ रज के नाले वजाओ वाजे सामरे दुश्मन दीन दी हो गई बेलहाजे ऐसे लाई चौथे महीने हो जाव दला के सस नोदा झगड़ा ए डा शर्म ना के बंदा तिरन मुरी दे हूं बुढ़िया باہر پجیرو وے بابو دی کیا ہی بات کرتے ہے مردہ کیا ہی بات جد تک نہ گئے سا کالج یورپ تو سا آزاد ہن دین لٹ لیا لہاد دی سوگات جد تک نہ گئے سا کالج یورپ تو سائ آزاد کالج تو نکل یا شیر دل فلمان پہن چلاو پیسی اس دنٹ پج روئے ٹاٹ باٹ دی بات دلیا دیرو یہ پیا سمجھے رحمت رب دی ہے دین ولو یا زاد